افس الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ومن احسن قولا ممن الله واعمل صالحا وقال انني من المسلمين انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے تو اس لیے سب سے زیادہ فکر انسان کو اپنی ایمان کی ہونی چاہیے مرتے دم تک میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں اس وقت ایمان کے بہت بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ کے اندر سے ایمان نکل جائے گا مثلا بڑے بڑے شہروں میں سکولوں میں لڑکیاں لڑکیاں اکٹھے پڑھتے کالج یونیورسٹیوں میں عورت مرد اکٹھے پڑھتے بعض ایسی جگہ ہے یونیورسٹیوں میں احمد میں اسلام آباد میں بڑے بڑے شہروں میں کہ عورتیں مردوں کو پڑھاتا ہے جہاں عورت مرد کو پڑھائے تو وہاں ایمان بچ جائے گا تو بھائی اس وقت ہم ایمان کی فکر لگا رہے ہیں کہ میرا بھی آپ کا بھی اور تمام مسلمانوں کا ایمان بچ جائے تو اگر ایمان کی فکر ہوگی تو ایمان بچے گا اس لیے ہم پانچ باتیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمان لانا کہ جدیدوں ایمان حکم اپنے ایمان کی تجدید کرو کہ بار بار سوتے جاگتے کلمہ پڑھو جب سوتے جاگتے انشاءاللہ کلمہ پڑے گا تو مرتے ہوئے بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا اگر سوتے جاگتے کلمہ نصیب نہ ہوا تو مرتے ہوئے بھی کلمہ مشکل ہو جائے گا تو ایمان کی سب سے زیادہ فکر ہو ایمان لانا ہے پھر ایمان بنانا ہے جان مال وکل لگا کے ایمان بنانا ہے جیسے دعوت تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اپنا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگائیں گے تو ایمان بنے گا اپنا جان اپنا مال اپنا وقت لگائیں گے تو ایمان بنے گا اس لیے اپنا بستر اور اپنے پیسے اور اپنا وقت لگا کے مسجد کے ماحول میں رہتے تو ایمان بنتا ہے تو پہلے ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا اور تیسرا ایمان بچانا کہ جو بڑے بڑے کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں تو وہاں ایمان ذبح رہا ہے آپ کی ہزارہ یونیورسٹی میں میں گیا تھا تو وہاں بیان کرنے نہیں دیتے تھے پھر میں نے کہا کہ تم سوال جواب کرو تو پھر انہوں نے بیان کرنے دیا اور پھر وہاں سوال جواب ہوئے اور پھر ان کو تسلی کروایا تو کالجوں یونیورسٹیوں کو کہ اس وقت پچانوے فیصد جو ہے مرد عورتیں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا ایمان ہم نے بچانا ہے تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان بچانا اور چوتھا ایمان پہنچانا کہ بڑے بڑے ملکوں میں مختلف ملکوں تک ایمان کلمے کو پہنچانا ہے دبئی میں ایک دفعہ اجتماع ہو رہا تھا تو اس اجتماع میں ایک جاپانی مسلمان ہو کے آیا نیا مسلمان تھا تو وہ جاپان جاپانی عربی کئی زبانیں جانتا تھا تو اس نے بیان کرتے کرتے کہا کہ عربیو تم ظالم ہو اب ظالم کا لفظ قرآن میں کافر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک مظالمون فاولئک المکفرون فاولئک هم الفاسقون تو انہوں نے احتجاج کیا کہ اپ ہمیں ظالم کافر کیوں کہہ رہے ظالم کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپ بیٹھ ہم سمجھاتے ہیں ہم نہیں بیٹھے گا جب تک تم ہمیں بات سمجھائے گا نہیں کہ آپ نے ہمیں ظالم کافر کیوں کہا اب اس جاپانی کو جوش آ گیا اس نے کہا دیکھو ہم جاپانیوں میں ٹی وی بنایا وی سی آر بنایا ڈش بنایا موبائل بنایا ہر چیز نہیں بنائی اور تمہارے ملک میں بھی پہنچایا تمہارے شہر میں بھی پہنچائی اور تمہارے اندر گھر کے کمرے میں بیڈ روم میں بھی پہنچایا اس ظالموں تمہارے پاس کلمہ اور قرآن تھا تم یہی ہم تک نہیں پہنچا سکے بتاؤ نہیں تو ہم کلمہ اور قرآن کافروں تک نہیں پہنچا رہے یہ کافر قیامت والے دن ہمارا گرے پکڑے گا کہ آپ نے ہمیں کلمہ اور قرآن کیوں نہیں پہنچایا تو اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کلمے کو گھر گھر درد آخر آخری کونے تک پہنچائے تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان بچانا چوتھا ایمان پہنچانا اور پانچواں ایمان کی فکر لگانا کہ ہم سب کو کلمے پہ موت نصیب ہو جائے اگر ایک بندہ فوت ہو رہا ہے میں ہوں یا آپ ہیں تو آخری تمنا پوچھے کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے تو ہر سمجھدار بندہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے کلمے پہ موت آئے اور میری بخشش ہو جائے گا. ہر مند آدمی یہ چاہے گا کہ کلمے پہ موت آ جائے اور میری بخشش ہو جائے گا. تو اس لیے ایمان کی فکر لگانا یہ بہت ضروری ہے آج ایمان ہمیں مفت میں ملا اس کی قدر نہیں ایک دفعہ میں اسلام آباد میں افسروں کو خطاب کر رہا تھا ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے افسر تھے تو بیان کرتے کرتے میرے منہ سے نکل گیا یہ کلمہ تو ایک کروڑ روپئے قیمتی ہے تو ایک افسر کہنے لگا کہ آپ ثابت کرو کہ کلمہ ایک کروڑ سے کیسے قیمتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر ایک میز کے اوپر رکھ دے اور دوسرے میز کے اوپر ایک کروڑ روپیہ رکھ دے اب آپ کو اجازت ہے کہ یا تو ایک کروڑ روپیہ لے لو یا کلمہ لے لو یا ایک کروڑ روپیہ چھوڑ دو یا کلمہ چھوڑ دو کیا چھوڑو گے جی کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے ایک کروڑ روپیہ چھوڑ دیں گے تو میں نے کہا ثابت ہو گیا کہ کلمہ ایک کروڑ پیسے زیادہ قیمتی ہے ہمیں مفت میں ملا ہے نا اس کلمے کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھیں کہ ایسے ایمان کلمے کی خاطر ان کو کتنی مارے کھانی پڑی ہمیں تو مفت میں مل گیا میں شیخ آپ کے پاس آتے ہیں جن تک کلمہ نہیں پہنچا ان سے پوچھو جا کے پھر اس جاپانی نے کہا کہ دیکھو میرا والد میرا باپ مجھ سے بھی زیادہ نرم دل تھا اگر تم اس تک کلمہ پہنچا دیتے وہ کلما پڑھ کے مسلمان ہو کے مرتا لیکن اس تک کسی نے کلمہ نہیں پہنچایا وہ کافر ہو کے مر گیا پھر تم کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کلما وہاں تک پہنچایا ہم اپنے کھانے پینے روٹی بوٹی رو کمانے میں لگے ہوئے اور لوگ بغیر کلمے کے کافر ہو کے مر رہے ہیں تو اس لیے کلمے کی ایمان کی محنت بہت ضروری ہے تبلیغی جماعت کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے تبلیغ میں بہت وقت لگایا ڈاکٹر نور امن نور تو انہوں نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی موت کے چشم دید واقعات کہ جو اس نے دیکھے لوگ مرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں دس سال نشتر میڈیکل کالج ملتان میں رہا ہوں تو میرے سامنے بہت سے مریض آئے لیکن سو بندے فوت ہو گئے تو سو کے سو بندوں کو میں نے کلمہ تلقین کیا کہ لا پڑا اس نے کلمہ پڑھا اس, اس نے کلمہ نہیں پڑا تو اگر دس سال بعد میں نے کاغذ اٹھا کے دیکھا تو سو بندے میں سے صرف تین نے کلمہ پڑا ستانوے بندے بغیر کلمے کے مر گئے تو یہ غم ہے یہ فکر ہے جو آپ بٹ گرام والوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اپنی بھی فکر کرو اوروں کی بھی فکر کرو کوئی اپنے پیٹ کو بھرتا ہے یہ تو ہر کوئی کرتا ہے مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے ایمان کی فکر کرو کہ سارے مسلمانوں کو کلمے پہ موت آ جائے اور کافروں کو بھی اللہ کلمہ نصیب فرما دے تو دعوت و تبلیغ کا کیا مقصد ہے کہ اس ایمان یقین کو گھر گھر تک پہنچاؤ اور جب ایمان یقین بنے گا تو خود بخود نماز پڑھنے کو دل جائے گا دیکھو جس بندے کی کا ایمان اس کو مسجد تک نماز نہیں پڑھاتا کیا وہ کوئی اور دین کا کام کرے گا تو ایمان یقین جب اندر آتا ہے تو نماز خود بخود ہوتا ہے تو یہ ایمان یقین اس لیے بناتے ہیں کہ بندے کو نماز پڑھنی آ اور پھر ایمان یقین بن جائے تو علم اور ذکر میں بھی دل لگتا ہے جب ایمان بنے گا آپ نماز بھی پڑھے گا اور علم بھی حاصل کرے گا دین کی دعوت کے لیے علم ضروری ہے اگر کوئی بات آپ کو معلوم ہوگا تو آگے بتائے گا نا تو جب بندے کا ایمان یقین بنتا ہے نماز بھی پڑھنا آسان علم حاصل کرنا بھی آسان پھر وہ دین کی دعوت دیتے دیتے اس کے دل کی بیٹری کمزور ہو جاتی جیسے موبائل کی بیٹری کمزور ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بجلی پہ لگاتے ہیں تو جب بندے کے ایمان کی بیٹری کمزور ہوتی ہے تو اس کو پھر ذکر پہ لگاتے ہیں تو بیٹری پھر چارج ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ میں ہر نمبر ایک ایک ہے لیکن علم و ذکر اکٹھ ہے علم و ذکر کہ عالم ہو اور ذکر نہ کرے اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگا تبلیغ والا ہو دعوت دے اور اس کا ذکر نہ ہو تو اس کی تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا تو علم و ذکر حضرت نے اکٹھا رکھا کہ علم ہو ذکر ہو پھر وہ اثر کرے گا اگر خالی علم ہوگا تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی اگر ذکر ہوگا اور علم نہیں ہوگا تو وہ شرک اور بدعت کرے گا اس لیے علم اور ذکر کو اکٹھا رکھا کہ علم اور ذکر مل کے ایک طاقت بن جائے گا پھر وہ طاقت دعوت دلوائے گا علم ذکر کی طاقت اکٹھی ہوگی تو پھر آپ دعوت دے گا جب علم ذکر کی طاقت اکٹھی نہیں ہوگی تو آپ دعوت نہیں دے سکے گا تو جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنی زیادہ آپ دعوت دے گا جتنا ذکر کم ہوگا دعوت بھی کم ہوگا تو ذکر بندے سے دعوت دلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہر کام میں اخلاص ہو کہ جو بھی کام کرے کس کی رضا کے لیے کرے اللہ کی رضا اللہ اور ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب آپ خود اللہ سے ہر وقت راضی رہے گا جو بندہ مشکل میں مصیبت میں بیماری میں تنگی میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہے گا تو اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جائے گا یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ تو مرضی یا فدخلی فی عبادی ودخل جنتی ایتمنان والی روح تو اپنے رب کی طرف واپس چل تو پہلے اللہ سے راضی ہو گیا تھا تو اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوگا پھر رب العالمین اپ سے راضی ہو گا تو ہم اگر اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو گا اگر ہم بندے ہو کے اللہ سے راضی نہیں ہوتے تو وہ اللہ حصہ مد ہو کے ہم سے کیسے راضی ہوگا تو ہر کام اخلاص سے کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا طریقہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو اتباع سنت سر سے لے کر پاؤں تک اتباع سنت ہو اس لیے فرمایا الحمد کی الف سے پڑے ون کی سین تک پڑھتے چلے جائیں سر کے بالوں سے عمل شروع کریں پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے جائیں آپ چلتا پھرتا سنت کا نمونہ بن جائے اور ہر سنت بہت بڑی دعوت ہے ہر سنت بہت بڑی دعوت ہے جتنا زیادہ آپ سنت پہ عمل کریں گے اتنا آپ دین کے بڑے دائی بن جائیں گے ایک ہے زبان سے دعوت دینا ایک آپ کا گفتار کردار رفتار لباس ہر چیز دین کی دعوت بن جائے ہر چیز دین کی دعوت بن جائے تو ہر جسم کے ہر حصے پہ سنت کو سجائیں گے تو آپ کا پورا جسم دین کی دعوت بن جائے گا لوگ کہتے ہیں کرامت دکھاؤ ہم کہتے ہیں سنت سے بڑی بھی کوئی کرامت ہے جتنا زیادہ سنت پہ عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ آپ کے اندر کرامت پیدا کر دے گا تو ہر ہر سنت بہت بڑی کرامت ہے تو اس سے دین کی دعوت کا آپ کو ذوق شوق حاصل ہوگا تو آپ ہر ہاں جگہ دین کی دعوت دیں گے ہمارے حضرت مولانا پیرفکار نقش نقشبندی مجددی ستر ملکوں میں انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا تو حضرت ایک دفعہ امریکہ گئے ایسے مسجد میں بیان کیا اور باہر کھڑے تھے ایسے تو ایک امریکی گاڑی چلاتا وہ دیکھو اس اس نے کہ یہ کیا کھڑا ہے تو اس گاڑی کو واپس لے کے ساتھ والے سے پوچھا ہوئے یہ کون کھڑا ہے تو اس نے سمجھانے کے لیے کہا پریکٹیکل مسلم کہ یہ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو یہ اسلام کھڑا ہے کہ ہاتھ میں ایسا ہے پگڑی ہے سفیل لباس ہے تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اگر اتنا خوبصورت اسلام ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو تو چلتا پھرتا اسلام کا نمائندہ بن جائے کہ آپ کی ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے گی آپ چلتا پھرتے دعوت کا نمونہ بن جائے گا تو جتنے اخلاص کے ساتھ اخلاص آئے گا آپ کو اتباع سنت کے ذریعے اتباع سنت ہوگی تو اخلاص آئے گا <تصفح> تو ہر ہر سنت کے اوپر کیسے بادات میں بھی سنت معاملات میں بھی سنت عادات میں بھی سنت اعلی اخلاق میں بھی سنت پھر آپ کی پوری زندگی سنت کا نمونہ بن جائے گی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ جب الف الحمد کی الف سے شروع کریں گے ون کی سین تک عمل کریں گے تو آپ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں گے پھر آپ کو زیادہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں آپ کا ایک ایک آپ کی سنت کو دیکھ کے لوگ اس سنت پہ عمل کرنے والا بنے گا پھر آپ کا پورا وجود دین کی دعوت بن جائے گا اور اس کے ساتھ دعوت کا ایک بہت بڑا گر ہے کہ آپس میں محبت ہو پیار ہو جوڑو جتنا محبت پیار جوڑ ہوگا اس کو اکرام مسلم کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہہم ہم محبت فاتح عالم کہ یقین پکا ہو عمل مسلسل کریں اور محبت تو پوری دنیا کو فتح کر لیتی یقین احکم عمل پہہم ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں کہ یہ تین اصول یقین پکا ہو عمل مسلسل ہو اور محبت پوری دنیا کو فتح کر لیتی محبت پوری دنیا کو فتح کر لیتی ہے تو جتنا محبت پیار سے آپ دعوت دیں گے اتنا دوسروں پہ اثر ہوگا اگر محبت پیار نہیں ہوگی تو اثر نہیں ہوگا تو آج تبلیغ والوں کی محبت پیار کی وجہ سے دوسروں پہ اثر ہوتا ہے میں گاؤں میں رہتا تھا چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا گاؤں میں تھے سب سے پہلے تبلیغوں میں نے چھٹی کلاس میں تبلیغ والوں سے ملا گاؤں تھا ہمارا پنجاب میں تو مجھے اور تو ان کی کوئی چیز یاد نہیں چھوٹا بچہ تھا لیکن ان کا پیار اور محبت سے ملنا یاد ہے تو پیار اور محبت سے اگر کسی سے ملیں گے تو وہ پیار اور محبت آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی اس لیے دعوت اور تبلیغ پیار اور محبت سے چل رہے ہیں اس لیے اگر کوئی آپ کا بستر اٹھا کے بھی مسجد سے باہر پھینکتا ہے تو آگے سے کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں جب آپ آگے سے دعا دیں گے تو اس کے دل پہ اثر ہوگا کہ یار ہم اس کو مار رہے اور اس کا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا اور یہ ہمیں دعا دے رہے تو اثر ہوگا کہ نہیں اگر پتھر بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی اثر ہو جائے تو یہ دعوت و تبلیغ پیار سے پھیل رہا ہے محبت سے پھیل رہا ہے جتنا محبت پیار ہوگا اتنا آپ بغیر بیان کے اثر ہو جائے گا لمبا بیان نہیں کرنا پڑے گا آپ کا محبت آپ کی پیار دوسروں کے اوپر اثر کرے گا تو جتنا آپ اپنے اندر پیار محبت پیدا کرے گا اتنا اثر ہوگا تو ہم بھی آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ادھر آئے ابھی میں نے ایک ہی بیان کیا ہے دوپہر میں ابھی دوسرا یہ بیان ہے تو ہم تو محبت لے کے آئے تو محبت کا جواب کیسے دیں گے اونجا بولو نا تو لوگ لو اس لیے میں محبت محبت کو کھینچتی ہے یار آپ ہمیں بٹ گرام سے نکالیں گے بھی پھر بھی ہم نہیں نکلیں گے یاد رکھو ہم تو محبت سے آئے محبت بانٹنے کے آئے تو محمد والے ہمیشہ پوری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں ہم کم از کم دس پندرہ ملکوں میں وقت لگا چکے اور دین کی دعوت دے چکے آخری ملک ہے فنجی آخری ملک فیجی ہے اس دنیا کا تو فیجی کے مرکز میں اس آج نے بیان کیا ہے مرکز میں وہاں بیان کیے ہیں پاکستان سے بھی جماعت گئی تھی اور ملکوں سے بھی جماعتیں آئی تھیں تو بھائی ہم تو محبت پھیلا رہے ہیں تو محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے ہوتا ہے میرا ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے تو محبت پوری دنیا کو فتح کر لیتی ہے تو ایک مسلم کا مطلب ہے کہ آپ پیار محبت سے دوسروں سے پیش آئیں گے تو پھر اللہ دل بدل دے گا دل بدل دے گا آپ کی ہر چیز بدل دے گا اس لیے نبی بھی جو لے کے آئے ہیں وہ محبت لے کے آئے ہیں دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ کی محبت کی وجہ سے پھر آپ کے ہاتھ میں بیت ہو گئے اور جو ہیں آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیے تو محبت بہت اونچی چیز ہے اللہ اشد اللہ محمد کی کیا نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اللہ سے پھر اللہ کی وجہ سے اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے کیا آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہم بھی کلمہ پڑھنے والے اس کلمے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہے ہم پہلی دفعہ تبلیغ میں گئے کراچی میں تھے اس وقت ہم ابھی متع... جو ہے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تبلیغ والوں سے کبھی وقت نہیں لگا تھا تو جب پہلی دفعہ ہم دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا ہوتا ہے وہاں تین دن کے لیے گئے تو ہمارا امیر بہت اچھا سلجھا ہوا خاموش تبا بہت اچھا آدمی تھا اور سادہ دال کھا کھلاتا تھا اور خاموش تھا تھا زیادہ بولتا نہیں تھا بس اشارے سے کام لیتا تھا تو ہم دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم تین دن کے لیے گئے تو بہت اچھا وقت گزرا ہم کس چیز سے تبلیغ والوں کی کس چیز سے متاثر ہوئے کہ رات کو دو بجے سردیوں کا موسم تھوڑا سا ہم نے رضائی ہٹا کے دیکھی تو ایک بندہ سجدے میں پڑا ہوا سجدہ کر رہا تھا رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا pun, ان سب کی بخشش فرما رہی sachصف... <تصفان> تو ہم نے سوچا اتنی تو رو کر ہم نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تو یہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ اخلاص والا لوگ ہے تو یہ جو دوسروں کے لیے دعا کرنا دوسروں کے لیے رونا یہ بہت اونچی بات ہے تو دعوت و تبلیغ والے دوسروں کے لیے روتے ہیں دوسروں کے لیے محنت کرتے ہیں دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ دعوت اتنا اونچا عمل ہے آج کل ہم لوگ چندے کی وجہ سے بدنام ہوئے بیان کرتے بعد کہتے ہیں چندہ لوگ کہتے اس نے تو بیان چندے کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں کیا تو الحمدللہ تبلیغ والے چندے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے جیب سے لگاؤ اسلام آباد میں ایک دفعہ ایک چائے کے کھوکھے والا بندہ تھا کھوکھا ہوتا ہے نا تو ادھر تبلیغی دوست گشت کرتا ہوا آ رہا تھا وہ کھوکھا چھوڑ کے بھاگ گیا تو کسی نے کہا کیا ہوا وہ تبلیغ والے آ رہے ہیں تو ان کا کیا ہوا اگر تبلیغ والے آ گئے تو کہ دوسرے چندہ مانگتے ہیں یہ بندہ مانگتے ہیں دوسرے چندہ مانگتے ہیں یہ بندہ مانگتے ہیں تو یہ تو مجھے لے دیں گے اور میرا کھوکھا اکیلا رہ جائے گا تو جب وہ چلے گئے تو وہ آ گیا کھوکھے میں تو بھائی ہم تو بندہ مانگتے ہیں چندہ نہیں مانگتے کیا مانگتے ہیں بندہ کیا اللہ کے راستے میں نکلو تم اپنا جب بندہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا تو وہ پھر اپنا پیسہ بھی لگائے گا جان بھی لگائے گا مال بھی لگائے گا وقت بھی لگائے گا تو چندا مانگنے کی کیا ضرورت اس کا اپنا مال اس کے اوپر لگے گا پھر اس کو ایمان کی قدر آئے گی اس لیے فرمایا کہ جان مال وکل لگائیں گے پھر ایمان کی قدر آئے گی اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر تھا وہ دو سال باہر بہت بڑا ڈاکٹر بن کے آیا پھر ایک تبلیغ والا بھی ڈاکٹر تھا اس کے پیچھے لگ گیا کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اس نے کہا میں دو سال لگا کے آیا ہوں اب میری بیوی اور میری ماں مجھ کو اجازت نہیں دیتی یہ بھی دور آ ہے کہ عورتیں اجازت نہیں دے رہی ہمارے پنجاب میں عورتیں داڑھی نہیں رکھنے دیتی ہیں یہ بھی دور آنا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو کہ نیکی کا کام نہیں کرنے دیتی ہیں تو دعوت جو ہے نا یہ پھر دل بدل دیتی ہے دل بدلتا ہے تو پھر انسان بدل جاتا ہے تو دعوت میں بہت طاقت ہے دعوت کے بول میں بہت طاقت ہے اگر روتے ہوئے کوئی بات کرے گا تو پھر تو دلوں تک اثر کر دے گا اس لیے علی گڑھ یونیورسٹی جہاں یہ کالجوں یونیورسٹیوں سر سید نے اس کو کھولا تھا جہاں سے یہ سارے کالج یونیورسٹی شروع ہوئی علی گڑھ میں یونیورسٹی تھی تو مولانا لیاز تو سب کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے ایک دو جماعتیں بھیجیں لیکن بات نہیں بنی ایک موجود نام کا ایک آدمی تھا تو وہ ایک دفعہ حضرت کے پاس آیا ساٹھ, ساٹھ سال تقریباً اس کا عمر تھا تو نے کہا کہ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں وکل لگاؤں کہا تبلیغ کیا ہوئے ہے کہ تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے ہمیں تو نہیں پتا اس نے کہا تبلیغ یہ ہے کہ کلمہ خود بھی سمجھنا پڑھنا اور دوسروں کو بھی سمجھانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے اس کا تقاضا ہے اس کی دعوت دینا اس نے کہا کلمہ تو مجھے خود نہ آوے ہے کلمہ مجھے خود نہیں آتا تو میں دوسروں کو کیا دعوت دوں گا اگر نے اس کو کلمہ سکھایا ایمان کا مطلب مقصد سکھایا پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں نکالا چار مہینے لگائے پھر وہ بڑی زبردست دعویٰ دیتا تھا اس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں بھیجا آب وہ بڑے پینٹ والے کوٹ والے اور دنیا پڑے ہوئے لوگ نماز کے بعد وہ کھڑا ہو گیا کہ میری بات سن کے جاؤ سب اب سوری مسجد والے بیٹھ گئے اور وہ رونے لگ گیا کہ بھائی دیکھو میری ستر سال عمر ہو گئی ہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے کلمے کا مقصد کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے تو میں نے ہوں زندگی کے ستر سال ضائع کر دیے تم کہیں ستر سال ضائع نہ کر دینا ابھی تم ایمان یقین کو سیکھ لو اور اللہ کے راستے میں نکلو وہ اتنا رویا اتنا رویا مسجد والوں نے کہا خدا کے واسطے چپ کر جا ہم تبلیغ میں نکلے گا تو بڑے بڑے علماء وہاں سے جماعت نہیں ل... نکال سکے وہ ایمان یقین والا جس کے دل میں ایک درد تھا غم تھا وہ جماعت لے کے آ گیا تو وہی اس کے لیے درد چاہیے غم چاہیے فکر چاہیے اس لیے مولانا رات کو کمرے میں ٹہل رہے بیوی نے جا حضرت کیوں نہیں سو رہے فرمایا جو میرے دل پہ غم فکر ہے اگر تمہارے دل پہ آ جائے تو جاگنے والا ایک نہیں جاگنے والے دو ہو جائیں گے تو یہ غم فکر آ جائے تو بات بنتی ہے تو یہی غم فکر ہم آپ کے پاس لے کے آئے کہ اپنا ایمان بھی بچاؤ اور دوسروں کا ایمان بھی بچاؤ اس وقت ایمان خطرے میں پڑ گیا عمل کی بات تو بعد میں آئے گی ایمان خطرے میں پڑ گیا تو ایمان کی دعوت دینا یہ بہت بڑی بات ہے ایمان گرم ہو جائے جوش پیدا ہو جائے اور ایمان کے لیے بندہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے ایک دفعہ ہم چار مہینے میں چل رہے تھے تو وہاں سندھ کے ڈاکو کے علاقے میں تشکیل ہو گیا اور وہاں ایک پروفیسر نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ہم دعوت دیتے دیتے دور گاؤں تک چلے گئے تو جب واپس آئے تو ایک بج گیا رات کا تو جنگل میں ڈاکو نے لکڑی رکھ کے راستہ بلاک کر دیا ایسے کالے انہوں نے باندھے ہوئے تھے کل کے ایک ہم تین بندے تھے تو ایک نے دیکھا ایک وہ آدمی ہے جس نے سو بندے قتل کیے تھے اشتہاری مجرم ہے اب ہم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو آج یہ گاڑی بھی چھینے گا اور ہمیں قتل بھی کر دے گا کل کے ہم میں سے ایک بندہ بڑا زبردست تھا وہ دین کا دائی تھا اس نے کہا مرنا ہے تو دعوت دے کے مرے گا کہا ہم نے گاڑی خالی کر دی ان کو کہا دیکھو گاڑی ہم نے تمہارے لیے خالی کر دی ہے اب ہماری ڈاک دعوت دین کی دعوت دینے والے نے کہا سنو میری بات میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے آپ نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے تو آپ نے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا چیز پیش کریں گے وہ تھوڑا سا ڈر گئے پھر اس نے دوبارہ کہا میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے, ہے, ہے آپ نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے آپ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ہم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں کیا بنے گا سوچو اب تھوڑا سا یہ ان کو احساس ہوا کہا دیکھو ہم رائے کے اجتماع کے لیے محنت کر رہے تھا دیر ہو گئی ہمیں اب آپ کو آب کہتے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے تو گاڑی ہماری لے لو لیکن آپ ہمیں چاہیے ہمارے چلو وہ <laughs> حیران <laughs> <laughs> <laughs> ہو گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے ہم ان کی گاڑی لوٹ رہے ہیں اور یہ ہمیں لے جا رہا ہے تو ان میں سے ایک تھوڑا نرم دل تھا کہ مولویوں کو ہم کسی اور کی گاڑی پکڑ لیں گے ان کو چھوڑ دو <laughs> فرمایا دعوت کی وجہ سے جان بھی بچ گیا مال بھی بچ گیا عزت بھی بچ گئی اور دین کی دعوت کی ذمہ داری بھی پوری کر دی <سلام> <سلام> <سلام> کہ رات کے وقت ڈاکو قتل کرنے کے لیے تیار ہے گاڑی چھیننے کے لیے تیار ہے اور یہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے دل کون بدلتے <سلام> دل بدل لیا اس دائی نے <سلام> کہلیں گے ہم گاڑی لے کے چلے ایک میل پیچھے دیکھتے تھے کہ کہیں گولی تو نہیں آ رہی تو میرے بھائی دعوت کے بول میں بہت اثر ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس سے زیادہ زبردست بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو بھائی یہ دین کی دعوت میں بڑا اثر ہے تو اس لیے آج مسلمانوں کو کیوں زوال ہے ہم دین کے داعی نہیں ہیں دین کے داعی نہیں ہیں بھائی ہائی جہاز میں بھی دعوت گاڑی موٹر وے پہ بھی دعوی دینی ہے مسجد میں بھی مدرسے میں بھی دکان میں بھی ہر جگہ دین کی دعوت <coughs> ایک دفعہ ہم موٹر وے والی بس پہ چڑے اب چار ساڑھے چار گھنٹے لگیں گے لاہور تک جانے کے لیے جو ہی ہم چڑے تو کنڈیکٹر نے کہا ہاں لگائے فلم اب میں نے کہا ہمارے ہوتے فلم چلے گی تو ہم تو پھر بے غیرت بن جائیں گے میں نے اس کو کہا صبر کرو تو میں کھڑا ہو گیا اور ان کو موت قبر آخرت اللہ کے سامنے پیشی ڈرایا سمجھایا بتایا کوئی آدھا گھنٹہ میں نے بیان کیا تو پھر میں نے کہا قیامت والے دن اگر یہ فلم چلتے چلتے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم سینے جہنم میں جائیں گے سب تو کیا پروگرام ہے میں جانے کا پروگرام ہے یا جنت میں جانے کا پروگرام ہے جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو میں نے کہا اس کو بند کرو وی سی آر کو, اس کو بند کروا دیا اور میں نے کہا اگر تم لوگ پریشان ہو بور ہو تو مجھے دوبارہ بتانا ہم دوبارہ بیان کرے گا تو لاہور تک امن و سکون کے ساتھ ہم چلے گئے تو بھائی دین کی دعوت تو ہم نے ہر جگہ دینی ہے تو ہر بندہ ہر وقت دین کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ تیار ہے نا انشاءاللہ. تو اس کا ذرا مظاہرہ کرو کہ میں لمبا بیان نہیں کرتا تو ہر بندے نے کہا ہم دعوت دینے کے لیے تیار ہیں تو تشکیل والا آئے ذرا نام لکھیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اس وقت نا حضر مولانا اللہ تارک فرماتے ہیں اگر نقد کچھ نہیں کرتے تو نقد توبہ تو کر لو نقد جماعت نہیں دے رہے تو نقد توبہ تو سب کو کرنی چاہیے نا ملتنی. اس وقت میں توبہ سب کو کرواتا ہوں ملتنی. تاکہ جماعت ہے تم نے نقد نہیں دی توبہ تو نقد کرو نا اور توبہ سے تو کوئی نقصان نہیں ہے نا ملتنی. تو توبہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کروں کبیرہ گناہ سگیرہ گناہ ملتنی. عمل کرتے ہوئے ریاض دکھاوا عمل کرنے کے بعد عجب تکبر دل میں آتا ہے فضول باتیں فضول سوچیں فضول کام پہلے تبلیغ میں سات نمبر ہوتے تھے جب پرانے لوگ ہیں نا وہ جانتے لا یعنی سے پرہیز اس نمبر ہی ختم کر دیا تو یعنی توبہ اور دل کی غفلت سے توبہ کہ یہ دل اللہ سے غافل جو ہوتا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا غافلوں میں ہوتی. نہ کرنا غفلت سے بھی توبہ ہوتی ہے کہ کان کا کام سننا آنکھ کا کام دیکھنا زبان کا کام بولنا اور دل کا کام کیا ہے اللہ اللہ کرنا رجوع اللہ کرنا تو ان ساری ظاہری باتنی گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرنا تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں تاکہ ہم سب کے پچھلے گنا اللہ معاف فرما دے تو اس میں نیت یہ کرنی ہے توبہ میں کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے دوسرا کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور تیسرا میں کامل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ تین بڑی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ سارے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا الحمد للہ وکفا وسلام من فاؤزب اللہ یہ پیچھے, پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں انتہائی آجی ان بندگی اور رونے والی شکل بنا کے بسم اللہ الرحمٰن الحیم الله محمد الرسول اللہ آمن توی و کتبی و رسول و خیری و, و, خیر و شرحی من اللّہ تعلی وبا سے باد المود آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسمای و صفاتی و قبل تو جمیہ احکامی اقرار بلِ ثان و تصدیق ان لا قلب الا اللہ و اشاد النّم ابدہ و رسول اصطف اللہ ربی بنکل بن واتوب علی و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق ہی سید محمدن صحابی اجمائین بیرمتی کا یا رحم یہ کلمات پڑھنے سے آپ سچے دل سے توبہ طائب ہوئے ہیں اب اس توبہ پہ پکے رہنا انشاءاللہ اور ہلکے پھلکے سے وظائف ہیں وہ کریں تو اس سے آپ بڑی جلدی نیک بن جائیں گے بغض حسد تکبر اجل یہ نمازوں کے وصفوں سے جان چھوٹے گی اگر یہ وظائف کریں گے مصروفیت میں بھی یہ کر سکتے ہے تو ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا وزو ٹوٹے وزو کریں وزو ٹوٹے وزو کریں اس وضو کی برکت سے نماز پڑھنا آسان گنا سے بچنا آسان لڑائی جھگڑے سے بچنا آسان اور بندہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے میں باوجود قرآن کی تلاوت ذکر کرنا سب آسان ہو جاتا دوسرا یہ کہ بائیں پسریوں کے نیچے یہاں دل ہے تو یہاں سوچ رہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ بس اپنی سوچ کو اللہ والی سوچ بنائے اور اسی اس اللہ اللہ کو دل میں پکا کرنے کے لیے یہ سوچنے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھوں اللہ کی رحمت آ دل میں جاری ہے دل اللہ اللہ کہہ رہا میں سن لوں حدیث میں آتا ہے کہ آنا آنا او دو کمکال صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جو میرے متعلق سوچے گا اگر ہم یہ سوچیں گے ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کا عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے تو یہی سے اللہ کے عرش کے سایے کے نیچے بیٹھنے کی مشق کریں۔ اور اسی طرح سو 100 دفعہ استغفار استغفر الله ربی من کل ذنبین وا تو بولیں۔ تاکہ روز کے گناہ روز معاف ہو جائے۔ اس طرح حضور کی اتباع سنت کے لیے حضور کی محبت چاہیے محبت کے لیے درود شریف اللهم صل علی سيدنا محمد, علی محمد و علی ال سيدنا محمد و بارک وسلم 100 100 دفعہ صبح شام پڑھ سکتے اسی طرح اللہ اگر 100 100 دفعہ تو 40 40 دفعہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہوگا اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے ایک پارا قرآن کی تلاوت آدھا پارا ایک پاؤ ایک رکو نہیں تو محبت سے اٹھا کے دیکھ لیں یہ میرے اللہ کا کلام ہے تو جتنی قرآن سے محبت ہوگی اتنی زیادہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو چھٹا رابطہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے سے کسی نیک آدمی سے رابطہ ہو اچھے ماحول سے جڑے رہے جیسے تبلیغ کا ماحول ہے اس سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائی تو ابھی ہم دعا کرتے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول اللہ ہم محمد ظلمنا سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں ہمیں اس توبہ کو سچی اور سچی توبہ بنا دیں اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما, یا اللہ, اپنا قرب اور محبت فرما یا اللہ جو ارادے کیے ان سب کے ارادوں کو پورا فرما دیں یا اللہ ہمیں دور اور دیر کے لیے قبول فرما یا اللہ ہم نے توبہ کی ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جتنی محبت سے شوق سے یہ دوست آئے ہیں یا اللہ اس محبت کے صدقے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں یا اللہ اس محبت کے صدقے ہمارے دلوں میں یا اللہ اپنے دین کی محبت پیدا فرما یا اللہ یہ محبت تو پوری دنیا کو فتح کرتی ہے یا اللہ اس محبت کی برکت سے ہمیں آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان یقین بنانے کی توفیق عطا فرما نماز کی حضوری نصیب فرما یا اللہ علم و ذکر کا مزہ عطا فرما یا اللہ ہمیں جو ہے دین کی دعوت ہر وقت دینے کی توفیق دین کی دعوت کا سچا جذبہ آتا فرما یا اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما یا اللہ ہمیں یہ کامل اتباع سنت کی توفیق فرما یا اللہ تو دل کے راز جانتا ہے سب کے دلوں کی جیسری دعو کو قبول فرما لے یا اللہ سب کے دلوں کی جی شری دوں کو قبول فرما لے یا اللہ تو دل کا راز جانتا ہے سب کے دلوں کی جے شری دو قبول فرما اور یا اللہ جب آخری وقت آئے موت تب دینا پہلے ہمیں مع فرما دینا پھر ہمیں موت عطا فرما یا اللہ پہلے ہمیں کلمہ نصیب فرمانا پھر ہمیں موت عطا فرمانا یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما اور یا اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کے لب اور دل پہ ہوں لا الہ الا اللہ